آو وہ جو تمہیں راہ دکھاتا ہے ان دھیریوں میں خوشکی اور طریقی اور وہ کہ ہوائیں بھیجتا ہے اپن رحمت کے آگے خوشبری سنات کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے برتر ہے اللہ ان کے شرک سے